بسم اللہ الرحمن الرحیم نور الہدا کلاں تصنیف لطیف حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ باب دوم شرح دعوت دعوت کی کئی قسمیں ہیں مثلا دعوت دم نوش دعوت سیم و ذر فروش دعوت ترکِ خون و جان و حیوان ریاضت کوش دعوت صلاح پوش اور دعوت بے دل نوش ان تمام دعوتوں میں سب سے غالب دعوت دعوت دم نوش ہے یہ وہ دعوت ہے کہ جس سے جہاں بھر کی کل مخلوق میں شور و غل اور تہل کا مچ جاتا ہے اگر دعوت دم نوش پڑھنے والا تمام عالم کو ایک ہی دم میں جکڑ کر جذب کر لے تو اللہ شاہد حال ہے کہ تمام عالم ایک ہی دم میں بابا اور ناگہانی اموات سے مر جائے ایسا عامل کامل اہل دعوت قاتل قطال صاحب قرب مستحال حال لسان السیف صاحب قرب اللہ وصال صاحب حکم بست و با مشاہدہ عین جمال ہوتا ہے اگر دعوت نوش پڑھنے سے حالات برعکس ہو جائیں اور رجوع دولت دنیا کی طرف ہو جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ صاحب دعوت ناکس و خام خیال ہے کیونکہ جو دعوت اللہ تعالیٰ کے حکم اور حضور علیہ اللہ وسلام کی اجازت کے بغیر پڑی جائے اس سے محرومی ہی نصیب ہوتی ہے اور محمد ہرگز سر نہیں ہوتی اہل دعوت کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ ارواح انبیاء و اولیاء اللہ کا ہم مجلس رہا کرے جب مرشد کامل تحقیق قرب حق یہ تمام راتب توفیق نظر و توجہ سے کہ اس کی توجہ متعلق توفیق ہوتی ہے حضراتیں اس میں اللہ ذات کے ذریعے دکھاتا ہے تو ذات سے صفات تک نور سے حضور تک قبور سے امور تک عرش سے فرش تک لوح سے قلم تک اور ماہ سے ماہی تک کے تمام طبقات کی تہ یا تو تصرف میں کھول دیتا ہے یا تفکر کے ذریعے این با بعین دکھا دیتا ہے یا آیاتِ قرآن و احادیث کی تفسیر سے تحقیق کرا دیتا ہے یا تبرکات اسم میں اللہ ذات یا درجات اسم میں اعظم یا کناہ کلمہ طیب لا الا اللہ محمد رسول اللہ سے نصیب کرا دیتا ہے لیکن یہ تمام راتب معرفت علم توحید سے بہت دور ہیں قرب الٰہی کی خاص اور اصلی راہ تو تصور تصرف توجہ ایان بیان کال و وصال ترک و توکل اور تجرید و تفرید سے کھلتی ہے جو شخص یہ راہ نہیں جانتا اور مراتب حاضر و ناظر و دلیل سے واقف و آگاہ نہیں تو وہ احمق ہے کہ خود کو پیر و مرشد کہلواتا ہے اور طالبوں اور مریدوں کو خراب کرتا ہے اور روز قیامت کی شرمندگی و روح سیاہی مول لیتا ہے دنیا و آخرت میں اس سے بڑھ کر کبیرہ گناہ اور کوئی نہیں ہے دعوت ایک اعلیٰ منصب ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وَََََََََََََََ وسلم کی اجازت اور قرب الہى سے حاصل ہوتا ہے دعوت اولیاء اللہ کا مرتبہ و نتیجہ ہے دعوت کی ترتیب و خاصیت کو یہ احمق و نفسانی لوگ کیا جانے اگر کوئی پختہ وجود کا مالک عامل کامل مرشد استاد نہ ہو تو دعوت نہ تو جاری ہوتی ہے اور نہ ہی نفع دیتی ہے عامل کامل اہل دعوت کو تو دعوت ہر مطلب تک پہنچاتی ہے لیکن ناقص و خام اہل دعوت کا خانہ خراب کرتی ہے دعوت پڑھنے میں عامل کامل وہ ہے کہ جسے اگر کوئی شخص کسی دینی یا دنیوی منصب و مرتبے کا سوال کرے تو ایک ہفتے کے اندر یا پانچ روز کے اندر ساحل کی مراد پوری کر دے خواہ اس کی مراد ذلِ الہی کا منصب بادشاہی ہو یا مرتبہ معرفت الہی ہو خواہ اس کی مراد عہدہ بارہ ہزاری ہو یا منصب صوبہ داری ہو یعنی ہر طالب کا سوال اس کی طلب کے مطابق پورا کرے چاہے اس کا سوال مال و زر کی تما ہو یا شکستگی و پریشان حالی سے نجات کا ہو کیونکہ فرمان الہی ہے اور سائل کو مت جھڑکو اور اپنے رب کے احسان کا چرچا کرو فرمان حق تعالی ہے کہ تمہارے رب کا حکم ہے کہ مجھ سے دعا مانگا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا بیت اللہ تعالیٰ کے حکم و اجازت سے میں ایسی دعوت کا عامل ہوں کہ جسے جملہ فرشتے بھی نہیں جانتے دعوت پڑھنے کے بہت سے طریقے ہیں دعوت پڑھنے والے کو ایسی قوت و توفیق حاصل ہونی چاہیے کہ جس سے وہ بارگاہ حق سے پوری تحقیق کے ساتھ جواب با سواب حاصل کر سکے دعوت پڑھنے سے دشمن آنکھوں سے اندھا ہو جاتا ہے دعوت دم نوش کا ایک ہی دم دشمن کی جان اس طرح قبض کرتا ہے کہ وہ فوراً لہد قبر میں جا پہنچتا ہے یا دعوت اس طرح پڑھی جاتی ہے کہ اس سے دشمن یا تو قید ہو جاتا ہے یا عمر بھر کے لیے مجنون و دیوانہ ہو جاتا ہے یا دعوت اس طرح پڑھی جاتی ہے کہ اس سے دشمن کے ساتوں اندام خشک ہو کر مفلوج ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کبھی درست نہیں ہوتے یا دعوت اس طرح پڑھی جاتی ہے کہ دشمن بے قرار و بے آرام ہو جاتا ہے اور مرتے دم تک ایک لمحہ کے لیے بھی آرام سے نہیں رہ سکتا کامل وہ ہے جو سب سے پہلے اپنے نفس پر تجربہ کرے اور خود کو امتحان و آزمائش میں ڈالے اور اس کے بعد دوسروں پر غلبہ پائے یاد رہے کہ ولی اللہ کے لیے غنایت توفیق اور قوت تصرف پشتی کی ماند ہوتی ہے جیسا کہ پانی میں کشتی کی پشتی ہوتی ہے اگر پشتی نہ ہو تو پانی میں کشتی خراب ہوتی ہے ایسے ہی ولی اللہ ہوتا ہے کہ جس کے تصرف میں کشتی سے دنیا سے راب ہوتی ہے حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوک کا عذاب قبر کے عذاب سے زیادہ سخت ہے فرمانے حق تعالی ہے اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کا رزق وسیع کر دیتا تو ضرور زمین میں فساد پھیلا دیتے بے شک اللہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور انہیں دیکھتا ہے حدیث طلب رزق طلب موت سے زیادہ سخت ہے فرمانے حق تالا ہے زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو بیت تیرا بیٹا اللہ کا بندہ ہے خدارہ تو اس کا غم مت کر تو کون ہے خدا سے زیادہ بندہ پروری کرنے والا رزق دو قسم کا ہے ایک رزق مملوک ہے اور دوسرا رزق مرزوق ہے زیادہ مال اور زر جمع کرنا جمیعت نفس اور اعتبار خلق کی خاطر ہوتا ہے کیونکہ ان کے نزدیک غنایت پہلے ہے اور ہدایت بعد میں ہے لیکن تو سب سے پہلے دل کو سلیم بنا اور تسلیم و رضا اختیار کر تاکہ تجھے کنا کن سے قرب الٰہی کے مراتب حاصل ہوں عقل والوں کے لیے تو یہی ایک سخن کافی ہے انسان کامل بحق شامل کے وجود میں کچھ چوں و چرا باقی نہیں رہتا اما علینا بلاغ المبین